لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني فقه قولي آمين يا رب العالمين الله فاك نه همه تخليق فرمائي پوري كائنات تخليق فرمائي اور اس کو اپنی محبت کا مظہر قرار دیا اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے چل کے سنیں گے اس کے ساتھ اللہ پاک نے ہم سے بھی محبت طلب کی ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی محبت ہیں اللہ کی مجبوری نہیں ہے کائنات کی تخلیق اللہ کی محبت کا مظہر ہے اس کی مجبوری کا مظہر نہیں ہے اور ہم یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں تو محبت کرنا آتا ہی نہیں پتہ ہی نہیں محبت کس کو کہتے کہا گیا کہ تم اپنے دل میں محبتوں کا پورا چھتا لگا کر بیٹھے ہوئے ہو وہ انکان آبا اکم و ابنا وکم و اخوان وکم و اضواج و کم و عشیرت و کم و اموالنخترفتمنہ و تجارت ان تقش و نکسادہ و مساکن و تردونہ یہ ساری محبتیں زوین الناثہوات من النساء و البن والقنع قیر المقم من الظہب والفات و الخیر المسوامت ولام وحرس یہ ساری اور یہ اقیامت کے دن ان کے بارے میں ہمارا رویہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا کہ جن سے تم کو حقیقی محبت تھی ان کے بارے میں تمہارا عملی طرز عمل یہ تھا اور جن سے زبانی دعویٰ تھا تمہارا ان کے ساتھ تم یوں کرتے تھے تو فرمایا لوگوں نے کچھ اور ند چن رکھے ند رقیب یو حبو کا حب اللہ وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے درآ حالے کے جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کی نشانی یہ ہے وہ آمنو اشد اشد للہ کہ وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں تمام محبتوں سے بالا محبت اللہ پاک کی ہے اور اللہ پاک زندگی میں یہ امتحان بھی لیتے رہتے ہیں تاکہ پتہ چلے سیکوینس کہ اللہ کی محبت کہاں پر رکھی ہوئی اور دوسری محبتیں کہاں رکھی ہوئی تو یہ امتحان قدم قدم پر آتے ہیں عید پر بھی قربانی بھی ایک امتحان ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے امتیازی نمبروں سے پاس کیا ہے لیکن ہمیں کچھ مشکلیں پیش آتی ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جنت میں تب تک نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو ایمان والے نہ ہو جنت حتا تو منو ولا تو منو ہتا تابو اور تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو تو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس سے تمہارے اندر محبت بڑھ جائے گی افش ابینا تم آپس میں سلام زیادہ کیا کرو یہ بلیچ کا کام کرتا ہے یہ داغ دبے دلوں کے دھو دیتا ہے تو دعو محبت تو سارے کرتے ہیں سارے مسلمان کہتے ہیں میں اللہ سے محبت لیکن محبت کبھی تو کوئی گیج ہوگا نا جسے پتا چلے کہ محبت ہے یا نہیں تو وہ کیا ہے یہ ہمارا اصل میں آج کا موضوع ہے اور میں یہ چاہتا ہوں میں بہت کم موضوع کو پکڑ کر اس طرح بیٹھتا ہوں ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں چودہ موضوع تیار ہوتے ہیں اس پہ بات کریں گے اس پہ کریں گے اس پہ کریں گے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل پانچ منٹ پہلے خطبے سے موضوع تبدیل ہو جاتے ہیں. پہلی دفعہ میں اتنا پکڑ کے بیٹھا ہوں ایک موضوع کے نہیں سی پہ بات کرنی ہے ہماری محبت کا ثبوت کیا ہے دعوی تو سارے کرتے ہیں. جو مسجد میں نہیں آتے کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے اللہ سے محبت کا دعوی وہ بھی کرتے ہیں. نبی سے محبت کا دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں. زیادہ بینک وہی لوٹتے ہیں نبی کی محبت میں جب فسادات ہوتے ہیں تو ایسے ہی لوگ زیادہ لوٹ مار اور فساد مچاتے ہیں تو اس کے لیے ایک فارمولا ہے جس کی میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ آپ کا کسی کا خیال رکھنا آپ کی محبت کو ثابت کرتے دا کیئر ڈز شو دا لو آپ جتنا کسی کی کیئر کرتے ہیں اتنی محبت ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے عملی ہم جب پاکستان جاتے ہیں تو جس چیز سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے ہماری پیکنگ بتاتی ہے کہ اس چیز کا ہمیں بہت خیال ہے ہم اس کے ارد گرد بڑی نازک چیزیں رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی گزاند پہنچے تو ان کو پہنچے اس کو نہ پہنچے اسی طرح نا ٹی وی لے کر جاتے ہیں تو اس کے ارد گرد کیا کیا رکھتے ہیں پیار ہے نا صرف یہی یہ نہیں بلکہ ہم باہر بھی لکھ دیتے ہیں فریجائل یہ بڑی نازک چیز ہے ہینڈل ود کیئر میں نے بھی خیال رکھا ہے تم بھی اس کا خیال رکھو یہ اس کی اپ سائڈ ہے اس کو الٹا نہیں کرنا یہ ساری چیزیں کیا شو کرتی ہیں کہ ہمیں اس چیز کا بڑا خیال ہے اگر ہمیں زندگی میں اللہ کا خیال ہو ہم یہ سوچیں کہ اللہ پاک کہیں ناراض نہ ہو جائے تو پھر تو محبت ہے اور اگر یہ ہے کہ اللہ جو مرضی ہے سوچے جو مرضی محسوس کرے مجھے I don't care جب ہم گاڑی لیتے ہیں پہلا جب لائسنس ملتا نا تو اکثر ہم غلط گاڑی کا انتخاب کرتے ہیں یعنی yani 99.9% جو لوگ ہوتے ہیں وہ پہلی گاڑی ہمیشہ کوئی داؤ لگا لیتا ہو. تو ہم گاڑی کا کتنا خیال رکھتے ہیں دن میں کتنی بار اسے صاف رکھتے ہیں اس میں چائے نہیں گرنے دیتے کوئی کچرا نہیں ہونے دیتے کچرا اٹھا کے جیب میں ڈال دیتے ہیں گاڑی میں نہیں ہونے دیتے چلتے پھرتے ٹاقی مار کے جاتے ہیں کیوں ہمیں گاڑی سے محبت ہے پہلی پہلی ہے پھر جب یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو وہی گاڑی ہوتی ہے پھر وہ گاڑی ہماری محبت نہیں رہتی ہماری ضرورت بن جاتی ہے اور چونکہ ضرورت دھوئے بغیر بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے ہم ہفتہ ہفتہ دھوتے نہیں گاڑی تو نہیں نا کار کرتی ہے چونکہ تم نے کپڑا نہیں مارا میں بازار نہیں جاتی لہٰذا گاڑی وہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارا رویہ بتاتا ہے کہ اب یہ ہماری ضرورت ہے محبت نہیں بیوی جب پہلے پہلے ہم کرتے ہیں پہلی شادی ہوتی ہے ہماری تو وہ ہماری محبت ہوتی ہے اور ہمارا رویہ بتاتا ہے ہم بالکل ٹچ اسکرین کی طرح ہوتے ہیں آنکھوں کے اشاروں سے ہم بدلتے ہیں اپنا موڈ پھر وہی بیوی ہوتی ہے وہ ہماری ضرورت ہوتی ہے محبت نہیں رہتی بچے پالنے کے لیے کپڑے دھونے کے لیے ہانڈی پکانے کے لیے ماں باپ کی خدمت کے لیے اب وہ ایک ضرورت ہے اور ضرورت چونکہ محبت کی بغیر بھی پوری ہو رہی ہے الحاظ ہمیں محبت کرنے کی کیا ضرورت تو وہ پہلا ہمارا رویہ اور بات کا جو رویہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اب محبت نہیں رہی ڈیر سارے بہانے ہوتے ہیں جب بھی کیسز آتے ہیں میاں بیوی کے تو اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پر تجب بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں بھی ان باتوں پہ کوئی کلیش ہو سکتا ہے لیکن ہوتا ہے جب محبت ختم ہو جاتی ہے ٹائر جب ٹوٹ جاتا ہے تو پھر گاڑی کے چاروں پہ اپنا اپنا کام جدھر جس کا منہ سماتا ہے ادھر کو دوڑنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح گھر برباد ہوتا ہے تو یہ وہ رویے ہیں جن کا آپ کو عملی تجربہ ہے سامان کی پیکنگ کا گاڑی کا بیوی کا کہ جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی کس طرح کیئر کرتے ہیں ماں کو بھی سمجھا کے آتے ہیں کہ گڑیا کا خیال رکھنا یہ فلاں فلاں چیزیں پسند کرتی ہے اگر سے کوئی غلطی ہو جائے تو بچی ہے اپنی بیٹی سمجھ کے تو لیکن پھر جب محبت ختم ہو جاتی ہے تو اسی ماں کی خاطر پھر ہم کہتے ہیں جی کہ امی نے کہا طلاق دے دو تو کیئر ڈز شو دا لو اور اللہ پاک قرآن حکیم میں وہ جو ساری باتیں بیاد بتاتا ہے نا میں نے تمہیں تین اندھیروں میں بنایا میں نے تمہیں کس طرح تمہاری نک سکھ درست کی ہے کیسے اعتدال میں بنایا ہے میں نے اپنے فن کی انتہا کر دی ہے تمہیں بنا کے میں نے اپنا برش رکھ دیا اس کے بعد میں نے کوئی تصویر نہیں بنائی میں وہ مصور ہوں جس کی آخری تصویر جس کو کہتے ہیں نا شاہکار وہ تم لق خلقنا انسان فی احسن تقریم تو اللہ پاک اصل میں وہ اپنی محبت جتا رہا ہے کبھی قرآن کو اس نظر سے بھی پڑھیں کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن بیان کرتا ہے وہ کیا کرتا دیکھو میں تمہارا کتنا خیال رکھتا ہوں. تم سو جاتے ہو نا میں نہیں سوتا میں تمہارا خیال رکھتا ہوں. تم اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے میں چلا رہا ہوتا ہوں میں اس چھت کو تھامے ہوتا ہوں جو تمہارے سر پہ ہوتی ہے اور میں اس چھت کو بھی تھامے ہوتا ہوں انتق علی الارض کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے آسمان دیکھو یہ یہ یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پاک ہیں ان میں سکھاؤ جیسے ماں چن چن کے صاف صاف دانے انگور کے اٹھا اٹھا کے بچے کے سامنے رکھتی ہے میلہ میلا خود اٹھا کے کھا لیتی ہے جو سڑا ہوتا ہے آدھا پھینکتی نہیں مہنگے ہوتے ہیں لیکن بچے کے لیے صاف چنتی ہے فرمایا اوح اللہ کو مطب بات میں نے بہترین چیزیں تمہارے لیے حلال کی وہ حرمہ علیہ اور میں نے جو تمہارے اوپر حرام ہے نا تمہیں کہا کہ یہ مت کہو وہ بڑی خبیص چیزیں ہیں انہوں نے تمہیں روحانی طور پر جسمانی طور پر بیمار کر دینا تھا تو یہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں یہ محبت کا اظہار ہے اللہ پاک اپنی کیئر شو کروا رہا ہے خالہ خالہ کم معاف دیکھو میں نے تمہارے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ تمہارا خادم ہے تمہارے لیے بنا یہ تمہارے کھلونے تم مجھے اتنے عزیز ہو اتنے محبوب ہو پھر یہ کھلونے میں نے بنایا انہوں نے یہ حکم دیا کہ سخار مافلات ما میں نے حکم دیا کہ جب یہ تسخیر کی کوشش کرے تو تم سرے تسلیم خم کر دینا سجدہ کروایا نا آدم علیہ السلام اسی لیے بو ڈاؤن جب یہ قابو کرنے کی کوشش کرے تو قابو ہو جانا ہمارے تم نے کبھی غور کی ان <الْعِبْرَة> تمہارے لیے تو تمہارے اپنے پالے ہوئے مویشیوں کے اندر ہمارے پیار کی نشانی موجود ہے نسخی کو مم معافی بہا ممبئی فرس ان دم ہم تمہیں اس کے پیٹ میں بھرے ہوئے گند بلا میں سے اوجری دیکھیے فرش گوبر کو کہتے ہیں دب خون کو کہتے ہیں کہ اس گوبر میں سے کیا آم کھلاتے ہیں وہ گاز کھلاتے ہیں نا اس گاس سے دودھ بنتا ہے اسی سے گوبر بنتا ہے اس گوبر اور خون میں سے آم تم کو پلاتے ہیں لبن خال سن سا پیور بغیر ملاوٹ کے دودھ دو باقی دودھ تو گوالا دیتا نا پھر ہماری ضرورت پوری کرتا ہے اللہ پاک پیور دیتا خال سن اور سائے جو اس طرح خالص ہے کہ اس میں خون کا رنگ بھی نہیں ہے اور چارے کا ذائقہ بھی نہیں ہے سائے گن بکری دریک کھاتی ہے نا نیم جس کو آپ کہتے ہیں کبھی دریک پیے آپ نے خود یہی دوائی ہوتی تھی ہمارے زمانے میں کون شاید یہ ماں باپ کا انتقام بھی ہوتا تھا جو زیادہ اترا ہوتا تھا دریک پلاتے تھے پھروں سے کبھی پیے آپ وہ دریک کھاتی ہے بڑے شوق سے بکری دودھ کبھی اس کا پیا وہ گرین رنگ بھی نہیں ہے اس میں وہ کڑواٹ بھی نہیں ہے اس میں تو یہ کیا ہے یہ کیا گنوایا جا رہا ہے پیار جتایا جا رہا ہے کیئر شوق کروائی جا رہی ہے دیکھو میں چونکہ تم سے محبت کرتا ہوں لہذا میں تمہارا خیال رکھتا ہوں اگر تمہیں مجھ سے دعوی محبت ہے تو میرا خیال رکھا کرو اور خیال کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ شادی اور غمی میں ہوتا ہے خوشی اور غمی میں ہوتا ہے. حدیں یہیں ٹوٹتے ہیں نا یا بندہ غم میں حد توڑ دیتا ہے میں تلخیے حیات سے گھبرا کے پی گیا ہے نا یہ غم ہے غم کسی کو میں کدے لے جاتا ہے کسی کو مسجد لے جاتا ہے بہرحال اس غم کا کوئی نہ کوئی ریزلٹ نکلتا ہے غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا اور خوشی خوشی بھی یہی کام کرتی کسی کو شراب ہانے لے جاتی ہے کسی کو سجدے میں ڈال دیتی ویسٹ انڈیز جیتا تھا تو آپ نے دیکھا تھا نا چیمپئن کیسے اڑ رہی تھی جی اور جب آپ جیتے ہیں تو اپنے کھلاڑیوں کا سجدہ دیکھے سارا یہاں آ کے اینڈ ہوتا ہے لوگتا نہیں دیتے ہیں جی یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح سے کیوں کرتے ہیں بس ایک وہ جو سجدہ ہوتا ہے نا بس سے ہمارا رانجا راضی ہو جاتے ہیں تو خوشی اور غمی میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی کہ اللہ کی حدوں کا خیال رکھا جائے اور لوگ اسی موقع پر بریک چھوڑ دیتے ہیں گاڑی نیوٹرل کر دیتے ہیں کہ خوشی کا موقع اب یہ محبت اگر ہمیں ہو تو ہمارے جتنی بھی عبادات ہیں یہ کیا ہیں یہ محبت کا مظہر ہے اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو ہم تمہیں الاؤ کرتے ہیں کہ تم یہ یہ, یہ یہ کر لیا کرو اور یہ جو محبت کرنے والے ان کی زندگی ہے عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کر یا بلال جب کہنا چاہتے تھے نا کہ اذان دو ہم نماز پڑھیں تو کہا کرتے تھے ارے یا بلال اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ ہمیں تو مصیبت پڑ جاتی ہے نا کہ یار اگلی پڑھ کے آتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا مولویزہ پھیرا اذان دیتے ہیں ان کا اور کوئی کام نہیں سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ آرام چین سکون جو قرۃ وئین سلاخ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے میں نے ہمیشہ آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا میں دو ایک قسم کے بندے آتے ہیں ایک ہم جیسے جنہوں نے حساب دینا ہے امتحان دینا اور ایک نبی آتے ہیں جنہوں نے امتحان کے رولز اینڈ ریگولیشن اس کے قواعد و ضوابط بتانے ہوتے ہیں انہوں نے امتحان نہیں دینا ہوتا وہ اسٹاف کے بندے ہوتے ہیں. جیسے جہاز میں وہ جو عملہ ہوتا ہے جہاز کا وہ بھی سفر ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن جب بھی کچھ ہوتا ہے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اتنے تو پیسنجرس تھے اور اتنے کرو ممبر تھے ان کے جہاز کا عملہ وہ بھی سفر ہی کرتا ہے مسافر ہوتا ہے اور آپ دیکھیں جب آپ کہ گھر کو یہ آنا چاہتا ہے رستہ بھول جاتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ میں بندہ بیچتا ہوں آپ جس جگہیں کھڑے ہو جائیں میں بندہ بیچتا ہوں تو آپ اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنا کوک بھیج دیں ناتور کو کہیں گے کہ یار پلیز جاؤ ذرا فلاں جگہ کو بندہ کھڑا ہے اس کو لے آؤ ڈرائیور کو بھیج دیں بچے کو بھیج دیں لیکن جب آپ خود اس کو لینے آتے ہیں تو آپ کے ارشو کرواتے ہیں کہ آپ کی اہمیت میرے نزدیک اتنی ہے کہ میں خود آیا ہوں آپ کو لینے کے لیے میں نے کوئی کک اور ناتور نہیں بھیجا جتنا اہم بندہ آپ بھیجتے ہیں اس بندے کو لینے کے لیے اس بندے سے آپ کے تعلق کو وہ شو کرتا ہے اللہ پاک نے فرمایا میں نے چن چن کے بہترین بندے تمہیں رستہ دکھانے کے لیے بھیجے مستفیٰ کس کو کہتے ہیں چنا ہوا سلیکٹڈ ون انَ اللہفی مین الملائے کا تو روسلمس فرشتوں میں سے بھی بہترین ہم نے چنا ہے انسانوں میں سے بھی ہم نے بہترین چنا ہے اپنا محبوب ہم نے تمہارے لیے بے کو رستہ دکھاؤ یہ رسالت کیئر شو کرواتی ہے اللہ کی مجبوری شو نہیں کرواتی موٹی موٹی گائیڈنس ہمیں پہلے ہی دے دی گئی ہے ہاف و جو رہا و انسان کے اپنے اندر آر بدی اور نیکی کا سیٹ اپ موجود ہے وہ سمجھتا کہ یہ بدی خود کرتا ہے تو اس کو ایزی لیتا ہے اور جب دوسرے اس کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کو سیریس لیتا ہے خود کسی کی بہن کو رکا لکھتا ہے تو انجوائے کرتا ہے اور جب اس کی بہن کا رکا پکڑا جاتا ہے تو پھر گولی مار دیتے اس کا مطلب ہے اسے پتہ ہے کہ یہ غلط چیز ہے اسی لیے وہ بندہ جو آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے کہ یا تو میرا علاج کریں یا مجھے اجازت دیں میرے دل میں جنا کی بہت رغبت تو صحابہ تو ظاہر ہے تو انہیں تکلیف ہوئی کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم جا کے بات کرے آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس کی طرف اس طرح مت دیکھو اسے رستہ دو وہ بیمار ہے علاج کے لیے ہے پھر آپ نے اسے پاس بٹھایا اس کے گھٹنے اپنے گھٹنوں سے جوڑے اور اسے کہا کہ دیکھو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ یہ ہو نہیں کہا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ ہو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ ہی ہو جی میں نہیں پسند کر میں لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ پھر آپ نے ماں گنوائی پھر آپ نے خالہ گنوائی پھر آپ نے پھوپی گنوائی دی. یہی رشتے ہوتے ہیں نا وہ کسی کی بہن ہوتی ہے کسی کی بیٹی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھرا اور فرمایا اللہ سے شفا آتا فرما لیکن ایک اصول طے کر دیا کہ جب کسی کی بہن بیٹی کے پیچھے چلو تو ذہن میں رکھو تمہاری کے پیچھے بھی کچھ چلے گا تم نے قرض لے لیا ہے اب یہ ادا کرنا پڑے گا کسی نہ کسی کو تمہاری فیملی میں تو نیکی بدی تو آر ریڈی انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے لیکن اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اللہ پاک نیو پہلے ایک عملہ آتا ہے وہ آ کے آپ کے یہاں سیٹ اپ لگا جاتا ہے وہ سیٹ رکھ جاتا ہے فون کا یا جو بھی سسٹم لگانا ہوتا ہے ای لائف والے ایک وہ عملہ ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو آ کے پھر اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے یہ سیٹ اپ جو ہے نا وہ پہلے دن اللہ پاک نے ہمارے اندر رکھ دیا ہے. نبی آتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے لائن ملاتے ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ لائف کا عملہ کیا کرتا ہے وہ اٹھا کے کانوں سے لگاتے ہیں پیچھے کہتے ہیں اس کو فلاں فلاں یہ نمبر ہے وہ پیچھے مارتے ہیں پھر آپ کی ڈی بی میں نبی بندوں کا رابطہ اللہ سے کرا دیتا ہے لائن مین کے طور پہ اللہ سے جوڑتا ہے مرزا مظہر جانے جانا یہ اورنگزیب کے کزن تھے چچا کے بیٹے تھے اس وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ ہم سے کبھی کبھی وہ یہ بات کہتے تھے اور بعض دفعہ غش بھی کھا جاتے تھے کہا کرتے تھے کہ افسوس ہم سے تو دھوبی کا بیٹا بازی لے گیا ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا تو ایک دن پوچھا ان کے ساتھیوں نے کہ حضرت یہ دھوبی کا بیٹا کون ہے اور کسا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک دھوبی خاندان کا محال سے جو کپڑے آتے تھے وہ دھوتے تھے پریس کرتے تھے اور چھوڑ کے آتے تھے دھوبی کا ایک بیٹا تھا ان کپڑوں میں وہ جو شہزادی تھی اس کے کپڑے بھی ہوتے تھے اب اس کے کپڑے دے کے تو وہ جو صاحبزادے تھے دھوبی کے انہیں نادیدہ محبت ہو گئی اس. نادیدہ جب محبت ہو گئی تو کیئر ڈز شو دا لو وہ اس لڑکی کے کپڑوں کا زیادہ خیال رکھنے لگا بہت اچھے طریقے سے دھوتا بہت اچھے طریقے سے پریس کرتا ہوں ان کو اس چیز کو محل میں بھی محسوس کیا گیا دیکھیں یہ ممکن نہیں کہ آپ توجہ تو دیں اور اس توجہ تو کا کوئی اثر نہ ہو باپ جو تھا اس نے محسوس کر لیا یہ جو ماں باپ ہوتا نا یہ ان پڑھ بھی ہو نا اور اچار میں آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہو تو بھی اب ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے انہیں فوراً پتا چل جاتا کہ کون سا مرض لگا ہے اور اس وقت کس ڈگری پہ ہے بچہ جب بہانے باہنے سے جاتا ہے نا کہیں لسی لینے یا کوٹھے پہ چڑھتا ہے تو ماں باپ کو پتا چل جاتا کہ اب یہ فلاں وائرس لگا ہے اس نے سمجھایا ماں کو, اس کو یہ مروا دے گا میں تم نے دیکھا اس کا وہ کپڑے جس طرح سے پریس کرتا رہا یہ تو وہ بیماری ہے جو ہم کو لگی تھی مروا دے گا اس نے بین لگا دی تم کپڑے نہیں دھو سکتے اچھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ جب وہ کپڑے وپڑے دھوتا تھا پریس کرتا تھا تو اس کا کچھ بخار نکل جاتا تھا وہ جذبہ محبت کچھ خدمت کر کے سیٹسفائی ہو جاتا تھا جب پابندی لگ گئی تو آپ نے دیکھا نا وہ جو ککر ہوتا ہے سٹیم کوکر اس کے اوپر ایک سیٹی رکھی ہوتی ہے انہوں نے ویٹ کہ اس سے زیادہ اگر اندر پریشر ہو جاتا تو وہ ریلیز کر دیتا ہے تو یہ جو عبادت ہے یہ اگر نہ ہوتی تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل پھٹ جاتے اسی لیے حضور کہتے تھے ارے یا بلال یہ محبت اصل میں اس پیار کے اس پریشر کو کہ جو بندے کو مار دیتا ہے اس کو کم کر دیتا لڑکا بی مار ہو گیا اور مر گیا دفنا دیا گیا اب ماں باپ نے جب کپڑے دھونا شروع کیے پریس کرنا شروع کیے شہزادی نے ایک دن ان کو بلا لیا یہ کپڑے میرے کون دھوتے ہیں کہ جی ہم دھوتے ہیں کہا پہلے کون دھوتا تھا کہ جی ہم دھوتے تھے ان کہ بکواس کرتے ہو تم لوگ پہلے کوئی اور دھوتا تھا اب جب اس نے دباؤ ڈالا تو وہ ماں تھی نا وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اس نے بھی ساری سٹوری بتائی کہ یہ مرزا مذر جانے جانا کہتے ہیں کہ وہ شہزادی پھر سوار ہو کے تو اس لڑکے کی قبر پر آئی اور اس نے وہاں اس کی محبت کی قبولیت کہ اعتراف کے طور پر پھول رکھے اس کی قبر تو وہ کہتے تھے کہ ہم سے تو وہ دھوبی کا بیٹا ہی بازی لے گیا جس نے اپنی محبت کا احتراف اپنے محبوب سے کروا لیا پھولوں کی شکل میں ہمیں پتا نہیں قیامت کے دن پھول ملیں گے یا جوتے پڑیں گے ہم بھی تو دعوی محبت کرتے ہیں نا تو یہ محبت جو ہے یہ کسی نہ کسی چیز میں شو ہوتی ہے یہ کوئی جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بجلی ہے یہ جب آتی ہے تو یہ شو ہوتی ہے اور آپ جب آپ سے کوئی سوال کرتا کہ لائٹ ہے یا نہیں ہے تو آپ فورن لپکتے ہیں اس کے کام کی طرف اس کا فوٹو نہیں بناتے آپ پنکھا چلاتے ہیں بلب کا بٹن آن کرتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ بجلی ہے یا نہیں یہ عبادات یہی چیک کرنے کے لیے ہیں کہ تمہیں محبت ہے کہ نہیں تم تو کہتے ہو کہ آ گئی ہے محبت ہے چلتا کچھ بھی نہیں یہ محبت تمہیں بستر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لے کر آتی یہ کیسی محبت اور جب تک محبت نہیں ہے تو مومن نہیں اور جب مومن نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ آج اللہ ہماری محبت نہیں ہے اللہ ہماری ضرورت بن ہے اتنی ساری بات اگر اللہ ہماری محبت ہوتا ہماری زندگی بتاتی کہ اللہ ہمارا محبوب ہے اس لیے کہ اللہ کی محبوب چیز ہماری محبوب ہو جاتی محبت اصل میں نام ہی اپنی پسند کو ترک کر کے محبوب کی پسند کو اخذ کرنے کا نام ہے محبت میں تو چائسز کا کلیش ہوتا ہی نہیں اور جہاں یہ کلیش شروع ہو جاتا ہے یہ پہلی نشانی ہے کہ اس گھر سے محبت نکل گئی چھوٹی چھوٹی بات پہ جب گھروں میں فساد شروع ہو جاتے ہیں تو اکثر جب میرے پاس لوگ آتے ہیں تو میں نے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر اس کا کوئی انجیکشن ملتا تو یقین کریں میں اپنے پیسوں سے لے کر قدیر صاحب سے تو آپ کو کسی ڈاکٹر سے لگوا دیتا لیکن یہ ملتا نہیں ہے یہ آپ کو خود سے ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا اس کو ری انسٹال کرنا پڑے گا تو یہ عبادات آپ دیکھیں وہ دھوبی کا بیٹا جب پریس کرتا تھا کپڑے تو اس کو محسوس کیا محل کے اندر کسی نے کہ یہ اسپیشل کیئر ہے جو میرے کپڑوں کو ملتی ہے کبھی ہمارے سجدے نے کبھی ہمارے رکوع نے کبھی ہمارے قیام نے وہ محبت شو کی ہے کہ عرش والا محسوس کرے کس بندے کو مجھ سے محبت ہے ہم تو کوے کی طرح مرغ کی طرح دانہ چگتے ہیں وہ سجدہ تھوڑی ہوتا ہے جدا تو وہ ہوتا ہے کہ سار اٹھانے پہ دل نہیں کرتا لیکن حکم ہے کہ اٹھاؤ اور پھر رکھو رکو تو وہ ہے کہ بندہ پرس ہو جاتا ساری سلوٹیں نکل جاتی ہیں اس کے اندر سے. وہ انا جتنے کھڈے بناتی ہے نا انسان کے اندر عبادت اس کو برابر کر دیتی وہ پچھ پہ جب بالنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اونچ نیچ ہو جاتی پھر آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس کو برابر کرتے ہیں کھڈا برابر کرتے ہیں کبھی بالر اپنے پاؤں سے جوتوں سے ٹھیک کرتا ہے کبھی بیٹسمین اپنے بیٹ سے ٹھیک کرتا ہے جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں باہر تو پھر بالنگ ہوتی ہے نا اولاد بھی کرتی ہے بیوی بھی کرتی ہے معاشرہ بھی کرتا ہے ڈھیر ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری پچ خراب ہو جاتی ہے پھر ہمیں بلایا جاتا ہے ٹھیک کروا لو سیدھے ہو جاؤ استری ہو جاؤ لیکن ہم نہیں ہوتے ہم میلٹ ہوتے ہی نہیں جبکہ محبت والوں کی نشانی قرآن میں کیا بیان کی کہ وہ سم اتلی ہم و خلوب ہوں ذکر اللہ ان کے دل ان کی جلدیں اللہ کے سامنے نرم لین کس کو کہتے نرم سافٹ اتنے سافٹ ہو کے جاتے ہیں کہ پھر انہیں مولڈ ہونے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن ہم کبھی ہوتے ہی نہیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ مکھن میں سے لسی اسی وقت نکلتی ہے جب وہ پگھلتا ہے ہم پگھلتے نہیں لہٰذا سارا گند لیے ہوئے ہم قبر میں چلے جائیں گے تو جو کیئر آپ کسی کی کرتے ہیں اور جو اللہ پاک اپنی محبت کے ثبوت میں قرآن حکیم میں, میں نے قرض کیا کہ قرآن کو اس نئے زاویے سے ذرا پڑھیے وہ جو ساری چیزیں بیان کی گئی نا میں نے یہ بھی تیرے لیے بنایا میں نے یہ بھی تیرے لیے بنایا فی بطون کم فی من بعد خل کم بات علمات میں نے تین اندھیروں کے اندر تمہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بنایا کسی کو باہر پتہ نہیں تھا ناک نقشہ کیا انہیں ہم اندر تمہیں بن رہے تھے اور ہماری مجبوری نہیں تھی اتنے ملین کیڑوں میں سے ایک کیڑے کو ہم نے چنا پھر اس کیئر کی ہم نے فی قرار مکین ہم نے تمہیں کیسی بہترین جگہ جا کے رکھا کہ ماں جو ہے وہ تمہیں اٹھائے اٹھائے گندم بھی کاٹ رہی ہوتی ہے گندم لاد بھی رہی ہوتی ہے مکئی کا بھی کام کر رہی ہوتی ہے گوڈی بھی کر رہی ہوتی ہے لیکن ہم تمہیں کوئی گزند مار بھی کھا رہی ہوتی ہے شور سے اور ہم تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچنے دیتے پھر بھی تمہارا خیال ہے کہ ہم تمہارا خیال نہیں رکھتے اور پھر بھی تم بابے چاچے کے در پہ جا کے خاک کھاتے ہو تم ہو ہی اس قابل کہ تم خاک کھاؤ تمہارے منہ میں خاک پھر فرمایا یا حل انسان ماغرہ کا بے رب کل کریم انسان ذرا مجھے وہ چیز مجھے بھی وہ دکھا جس نے تمہیں رب جیسی ہستی بھلا دی ہم بھی تو دیکھیں وہ کیا ہے جس نے تمہیں رب بلا دی ماں غر کا بھی کون رب اللہ جی خالا کا خصو کا ما شاء رک جس طرح چاہا اس نے تمہیں اسمبل کیا وہی آنکھیں ہیں کسی کے اندر کر دی ہیں کسی کی باہر کر دی اتنا ہی چوکھٹا ہے اور کیا ورائٹی ہے یہ پیار شو نہیں کرتی اس چیز نے رب بلا دی کول انسان او ماں اخبار مارا جا انسان یہ کتنا نہ شکرا ہے مین شہین خالا کا دیکھو تو صحیح رب نے اس کو بنایا کس چیز سے تھا مائ مہین بے وقت پانی سے مہین اسی کو کہتے جس کی کوئی ویلیو نہ ہو اہانا اے آپ نے سنا نا اردو میں اہانت عربی میں یہ جو ہمارے یہاں تے ہوتی ہے یہ عربی میں گول تے ہو جاتی ہم کہتے ہیں نا زینت عربی میں کہتے ہیں زینا تو کس چیز سے انسان کو مائ مہین اس کو ماں بھی ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا باپ بھی ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا دونوں اس سے نفرت کرتے یہ ہے اس کی احانت کا ثبوت ہم نے تمہیں اس نفرت انگیز پانی سے نفرت انگیز خون لگا کر خون بھی جو لگتا ہے وہ نفرت انگیز ہوتا ہے ان کے کمبینیشن سے ہم نے تمہیں بنایا اور پھر تمہیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دی اپنے سے محبت کرنے کی اجازت دی تم پھر بھی شکر نہیں کرتے و جاگیرداروں کی لڑکی سے کوئی محبت کرے تو قتل کروا دیتے ہیں کہ نہیں کروا دیتے حالانہ تمہارے جیسے انسان ہی ہوتے ہیں اللہ پاک اگر اپنی عظمت کو سامنے رکھتا تو کہتا جو ہم سے محبت کرے گا سر قلم کر دیں گے اس کا اپنی اوقات میں رہو کہتے نہیں وہ لذیذ امن مجھ سے نہیں کرو گے تو پھر کس سے کرو گے انفاق جبر نہیں یہ بھی محبت ہے دیکھو یہ دنیا تم سے چھین لے گی سب کچھ یہ دنیا تم سے سب کچھ چھین لے گی مجھے دے دو مجھے پکڑا دو بچ جائے گا جیسے بچے کے پاس کوئی چیز ہو تو ماں باپ کیا کرتی ہے تو تیری بیٹا ہمیں دو اور بیٹا کو پتا کہیں یہاں گر نہ جائے کھو نہ جائے کوئی چھین نہ لے وہ چونکہ اعتماد کرتا ہے لازا ان کے ہاتھ میں رکھ دیتا میرا بچہ جب چھوٹا ہوا کرتا تھا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں ابراہیم تو اسے ڈر رہتا تھا کہ بڑا اس کے بنٹے اٹھا لے گا تو وہ کیا کرتا تھا وہ میری جیب میں ڈال دیتا تھا اعتماد تھا نا کہ ابو سے وہ نہیں چھین سکتا اور بائی دا اگر ابو سے گم بھی ہو گیا تو ابو دوسرا لے دیں گے اچھا مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا وہ پیچھے سے ہاتھ ڈال کے ایسے کھیلتے کھیلتے نا میری جیب میں ڈال دیتا سامنے والی میں اور میں جب آ کے جناب نماز میں سجدہ کرتا تو بنٹے نکل کے یار لوگ کیا کہیں گے کاری صاحب بنٹے کھیلتے ہیں میں نے گھر جا کوئی سے ڈانٹا تم کیا کرتے ہو کہتا وہ کاسم اٹھا لیتا ہے اس لیے یہاں رکھ اللہ کو آ, اللہ پر آپ کو اتنا اعتماد بھی نہیں ہے جتنا ابراہیم کو اپنے ابو پر ہے وہ یہی کہتا ہے نا ما دا کمفد سورہ نحل میں فرمایا جو تمہارے پاس ہے نا وہ ختم ہو جائے گا تمہارے ہاتھ میں رہے گا ختم ہو جائے گا بچانا ہے تو اپنے اکاؤنٹ میں نہیں ماند اللہ باق بچے گا وہی جو رب کو دے دو گے اس لیے کہ وہی باقی ہے باقی ہر چیز فانی ماندہ کو میاں جو تمہارے پاس تمہارے ہاتھ میں آتا ہے وہ چلا آنکھیں دیکھے نا چلی جاتی ہیں کوت گویائی چلی جاتی ہے قوت سماعت چلی جاتی ہے جوانی کی طاقت چلی جاتی ہے ہم بڑے بے برکتے لوگ ہیں جو ملتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کا یہ جوانی بھی مجھے دے دو انفقو تو یہ دیکھو یہ جو مونگفلی والے ہوتے ہیں نا یہ جب مونگفلی سیو کرتے ہیں بیج کے لیے تو جو بہترین ان کی سلیکشن ہوتی ہے اس کو وہ کالی مونگفلی نہیں رکھتے بیج کے لیے جو مکئی کا بیج رکھتے ہیں بہترین بیج رکھتے ہیں چن کر اللہ نے یہی کہنا ہے کہ اچھا اچھا چن اور میرے ہاتھ میں رکھ دو انفیکو من تو یہ بات ماں سب تم اپنی کمائی میں سے بہترین ادھر رکھ دو تمہارے کام آئے گا تم نے ابھی آگے جینا زندگی تو آگے پڑی ہے یہ کیا زندگی یہ تو طوفان ہے اس زندگی کے ہاتھوں تو لوگ مر جاتے ہیں یہ کوئی زندگی ہے؟ کبھی بھائی مر گیا کبھی دوست مر گیا کبھی ماں مر گئی کبھی باپ مر گیا یہ زندگی زندگی تو وہ ہے جس میں جدائی نہیں ہوگی دوستوں کے درمیان نہیں ہوگی ماں باپ کے درمیان نہیں ہوگی اولاد کے درمیان نہیں ہوگی سارے ہمیشہ جیو گے وہاں تمہیں مکان کی بھی ضرورت ہے اور بھی بہت ساری منزل کردن حسن فہ اللہ ادا فن کثیر اور یہ تھوڑی سی کمائی اس زندگی میں کام نہیں آئے گی میرے ہاتھ پہ رکھ دو جب تک تم آتے میں سے پہاڑوں کی طرح پال کے کر دوں گا اور تمہارے پاس رہے گی تو ختم ہو جائے گی تو یہ جو انفاق ہے یہ اصل میں کوئی ظلم نہیں ہے کوئی زیادتی نہیں ہے یہ اللہ کی محبت کا مظہر ہے ورنہ وہ میاں محمد صاحب نے نقشہ کھینچا ہے کہ جنہ پیچھے پاپ کماوے وہ بندہ جب جنازہ تیار ہوتا ہے تو کھلی جگہ رکھتے ہیں جہاں لوگ آ بڑی اویلی میں رکھتے ہیں اپنی نہ تو کسی عزیز کی حویلی میں لے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیر پسار پیو وچ ویڑے پاؤں لمبے کر کے پیر پسار پیوں وچ ویڑے جنا جن پیچھے پاپ کماوے کتنے نہیں تیرے کر دے جن کی خاطر تو سارے دو نمبری کام کرتا رہا ہے ساری دنیا گوما ہے تو ہر پٹھا کام کیا ہے تم نے ہر دو نمبر کام کیا ہے تم نے وہ کہاں ہے کوئی تو آپ کے کہے نا کہ انہوں نے بڑی محنت کیا ہمارے لیے ابھی رہنے دونے نہیں ہر بندہ پبا پار کھڑا ہوتا ہے کہ جلدی ہو کب جنازہ ہوگا جی جنازہ کتنے بجے ہے جی تاکہ یہ صاحب اٹھیں اور یہ جو ہمارے شب و روز کی زندگی کے کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہیں ہمیں منہ لٹکا کے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے تو جلدی فارغ ہو جائیں ذرا فضا دوبارہ سازگار ہو وہ کہتے ہیں جنا پیچھے پاپ کماوے کتھے نہیں تیرے کر دے پیر پسار پیو بچے تو کڈو کڈو کر دے وہ بڑا بیٹا بھی کہتا ہے بس جلدی کرو بھائی جلدی کرو وہ بار بار پوچھتے کتنی دیر ہے کفن والے کے پاس دو دو, دو دفعہ بندہ پیتے ہو بھائی صاحب تم کفن تیار کرو کہ لنڈر ڈال ہو چار کینچیاں مارنی ہے کتنی دیر ہے یہ ہے ہماری حقیقت اور یہ بھی اللہ نے عبرت بنا دی ہے. ہندوؤں میں بڑا بیٹا اگنی دکھاتا اندرا گاندھی جب مری نا تو چونکہ انٹرنیشنل شخصیت تھی تو یہ سارے ہمارے بھائی بھی گئے تھے عرب دنیا کے تو جب انہوں نے آگ دکھائی اس کو تو ان کے تو رنگ فاک ہو گئے پہلے انہوں نے ٹی وی پہ شاید دیکھا ہوگا پہلی دفعہ انہوں نے لائیو دیکھا نا سامنے تو ان کے چہرے دیکھنے والے تھے جب وہ کیمرا ان کے چہروں پہ مارتے تو رنگ پھاک ہوئے ہوئے تھے بڑا بیٹا کیا کرتا ہے آگ لگاتا ہے یہ تیری حقیقت ہے بس اور مسلمانوں میں بڑا بیٹا قبر میں دباتا ہے تیری قیمت سوائے مٹی کے کوئی نہیں ہے وہ مٹی جس کی پہلی مٹھ تیرا اپنا بڑا بیٹا ڈالتا یہ تیری ویلیو ہے اور یہ ہم تمہیں اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں اللہ پاک کیا تیری ویلیو یہ تھی. سٹارٹ کہاں سے تھا جس کو نہ باپ ٹچ کرتا تھا نہ ماں ٹچ کرتی تھی گندگی کا ڈھیر یہ تیری ابتدا تھی نا اپنی انتہا بھی دیکھ لو کیا ہے تمہیں قدر دان کی قدر راس نہیں آئی ہم تمہیں اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے اور یہ جو اللہ پاک بخسنے کو تیار بیٹھا ہے. یہ اللہ کی مجبوری نہیں ہے ہوتا ہے نا کہ حکومت قانون تبدیل کرتی ہے ہمارے فلیٹ خالی ہو رہے ہیں لہٰذا اب ویزے کا قانون دس ہزار سے کم کر کے تین ہزار کر دو جس کی تین ہزار سیلری ہے وہ بھی بیوی بی منگا سکتا ہے تاکہ ہمارے فلیٹ بھریں مجبوریاں ہوتی ہیں نا حکومت اللہ کی کوئی مجبوری نہیں کہ میں نے رینٹ پہ دینے جنت ساری خالی پڑی ہوئی ہے تو ادھر چلے جائیں گے یہ محبت ہے جو دروازہ کھول کے بیٹھی ہوئی ہے اپنی محبت کو اللہ پاک نے ماں کی محبت سے ناپایا نا یہ چیز ہی ایسی ماں رب کی محبت کا مظہر ہے باپ دروازہ بند کرتا ہے ماں چپکے سے کھول دیتی باپ کہتا ہے کھانا نہیں دینا ماں چپکے سے چھت پر رکھاتی باپ مارنے دوڑتا ہے خود کھا لیتی ہے تمہیں نہیں مارنے دیتی یہ جو اللہ دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا نا کہ میں تیری آخری سانس تک تیرا انتظار کروں گا اگر اس میں بھی یا رب نکل گیا تو میں تمہیں سینے سے لگا لوں گا میں تیرے سارے گنا نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ میں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا یہ کوئی رب کی مجبوری نہیں ہے کیئر ڈز شو دا لو تیرا اتنا خیال اتنی جب میرے پاس آئے گا بلشت بر اتو کا بن میں تیری طرف آؤں گا ایک فٹ وہ اتنی بن تو ایک فٹ آئے گا اتائی تو کا زرا با ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک اور زرا ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک وہ آتی مشین و آتی تو کا ہر والا تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا اس لیے کہ جو زیادہ پیار کرتا ہے وہ دوڑ لگاتا ہے یہی ہوا تھا یوسف اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات میں پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے وہ آخر دانا الحمد اللہ رب العالمين.